السّلام ورحمۃ ورحمۃ الحمد اللہ و رحمۃ اللہ و رحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ اور باقی تمام سامع سب کچھ سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے درس کتاب دعوت شریف میں سے اور میں پہنچا اوراد ہے کا درخت نمبر سولہ ہے اور مجموعی اور پر دعوت کا درخت نمبر ایٹین نائن, نائن نو نوے نمبر ہے تو اور جو ہمسا مختلف ہے پھر گلاش کے جی چل رہی ہیں اس سے پہلا اللّہ منۃََسلام کا من السّلام علیکہ السلام عرآبن و علیہ اللہ علیہ السّلام کا تجمل تک پہ پہنچا تبار تمط سے حضر ذرا آگے لا الہ الا اللہ آج کے درس میں لا الہ الا اللہ وحد لا شریک اللہ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 ایمان والوں کو بھی دوبارہ ایمان کی دا طرف دعوت دیا ہے یعنی وہ ایمان لائے اس کو پھر اللہ فرماتا ہے یا آمنو آمن آمنوا آمنوا باللہ رسول اے بولو جنہوں نے ایمان لایا وہ ایمان لو اللہ رسول پر سے کیا مانا ہے ایک وہ جنہوں نے ایمان لایا وہ پھر ایمان لو اللہ رسول پر ہاں جی یعنی اسی طرح ایک اور میں اللہ فرماتے ہیں دوسرے حدمِ وما مین اکثر ام بلّہ اللہ مشرقوں